بسم اللہ الرحمن ہمرحمن ورحم الحمد اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکاس مجھے تمام خوران نگرہ میں اور میران شرح موجودہ نگرہ میں باقی تمام سامعین سلام بلامت کرتے ہیں دو تین درخت جو ہے ایک تو نہیں دے رہا تھا جس وجہ سے وہ درخت نہیں دے سکے اور ساتھ ہی آم مولانا حسین علیہ السلام اور باقی معصوم علیہ السلام کی عید کی وجہ سے میں فرصت کی کمی وجہ درد نہیں دے سکا جس کا معذرت خواہ ہوں اور آج جو ہے فیق الحمد بابو تجارت درس نمبر گیارہ ہے اور پیج نمبر دو سو انسٹھ ٹو ففٹی نائن اس میں دوسرا پیرگر سے شروع ہو رہا ہے چونکہ بعض جو ہے روا کے بارے میں سود کے بارے میں کن کن چیزوں پہ روا لازم آتے ست کن چیزوں میں نہیں آتی اس سلسلے میں آگے آگے فرمارے ہیں کلایوں ملومنجنس واحد ہاں कोई کوئی بھی چیز جو ایک جن سے بنائی گئی ہو ایک جن سے کوئی بھی چیز جو ایک ہی جن سے بنائی گئی ہو یعنی ایک ہی جن سے بنائی مثلاً جیسے دودھ سے ہاں جی گائے کے دودھ سے آپ نے کوئی چیز بنا لیا مثلاً جیسے کہ دہی بنا لیا گائے کے دودھ سے مثلاً اچھا دوسری چیزیں اگر کوئی چیز بن جیسے بنا لیا سر کھجور کا جو ہے سرکہ بنا لیتے ہیں اس کا شیرہ بنا لیتے ہیں تو ان چیزوں کے احکامات کے بارے میں بتا رہے ہیں ایک تو خود کھجور ایک تو اس کے جام وغیرہ اس کی شیرہ سرکہ وغیرہ تو ہمیں کل مایو ملوم انجنسن وائجن ہر وہ چیز جس میں کوئی ان کوئی عمل کیا جاتا ہے جس سے کوئی ان کوئی چیز بنائی جاتی ہے اور وہ ایک ہی جنس کے ہو دونوں ایک ہی جنس کے ہو جیسے کھجور کی کھجور سے بنائی ہوئی شیرہ ہاں جی یا کھجو سے بنائی ہوئی جو ہے جام مثلاً تو اسے تو ایسی ایک ہی جنس کی جو ہے اس میں کچھ عمل کیا گیا اور ایک ہی جنس سے بنائی ہوئی چیزیں اس میں یہ حرمت تفاظلفی ہے اس میں اضافی لینے جائے سے ان کی دو چیزیں آپ اپنی تبدیل کریں ایک ہی جنس کی چیزوں میں اس میں کوئی چیز بنایا بنانے کے بعد اس میں آپ جو ہے تبدیلی کریں خرید و فروخت کریں یا ایک دوسرے کے تبادلہ کریں تو اس میں زیادہ لینا جائز نہیں جیسے کل ہنتہ تھی جیسے گندم بھی کیا گندم میں تو کوئی کام نہیں کیا فصل حاصل کیا اس کو آٹا بنا لیا تو آٹا وہ چیز ہے جس پر آپ نے کچھ عمل کیا پیسنے کا عمل کیا ہاں جی تو اس کو بول دیں مایو بھی اس میں کچھ عمل کیا تو گندم کو آٹے کے ساتھ آپ تبادلہ کریں اور زیادہ لے لیں اور مقدار میں ایک کو زیادہ لے لیں ابھی شعری یا جو کو بھی سوئی کے اس کے ستو کے ساتھ ستو وہ چیز جس میں کچھ عمل کیا ہے شعر میں عمل نہیں کیا چونکہ وہ ابھی پیسا نہیں ہے تو گندم جو کو جو ہے اب اس کے ستو کے ساتھ معاملہ کریں بیوس کریں اور اس میں زیادہ لے لیں تو وہ نہیں نے پکل مایو مل منتمرے اسی طرح ہر وہ چیز جو کھجور سے بنایا گیا اور نہ بھی انگور سے بنایا گیا لا یا جوز بیگ تو اس چیز کا بیچنا جیس نے بدتمرے یعنی کھجور سے بنائی ہوئی چیز کا اس کے سرکہ وغیرہ کا خود کھجور سے زیادہ لیتے ہوئے معاملہ کرنے جائز نہیں انگور سے بنائی ہوئی چیز اور اس طرح جو انگور سے بنے انگور سے سرکہ بنایا یا شیرہ وغیرہ بنایا تو اس کا جو ہے انگور کے ساتھ معاملہ کریں اور زیادہ لے لیں وہ جائز نہیں تو ہماری عمر منتمرے تو بس جو ہے لیکن اگر برعکس وہ چیز جو کھجور سے بنایا گیا ہے یجز جیسے اس کا بیچنا بلینا بھی انگور کے ساتھ جیسے کھجور کے سرکہ ہے مثلاً اس کا جام ہے مثلاً اس کو انگور کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دو الگ جینس ہے اس میں زیادتی بھی لے سکتے ہیں اور معی عمر میں بھی سر انگور سے جو چیز بنایا گیا یوز ہو یا جو سرکہ وغیرہ یوز بھی اس کا بیچنا جیسے بتمرے کھجور کے ساتھ کیونکہ یہ دو الگ جنس و بیمایمل میں اور وہ چیز جو کھجور سے بنایا ہیں جیسے کا دپ سیاہ سے سی جو ہے اس کے شیرہ اور خل نے اس کا سرکہ وغیرہ میں اس کے لئے اس کا آج کل جام وغیرہ دیتے ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے ایک ہی جن اس جس جن سے وہ چیز بنایا ہے تو اس کا پس معاملہ جیز نہیں زیادہ لیتے ہوئے ہم دوسرے جنس کے ساتھ دوسرے جنس کے, جن کے اس سرکہ وغیرہ کے ساتھ اس کے جی ہمارا کے ساتھ تبدیلی معاملہ خرید و فروخت زیادہ لے کے بھی کر سکتے ہیں ایک ہی جنس سے انگور سے انگور سے بنی ہوئی چیز کھجور سے کھجور سے بنی ہوئی چیز آٹے سے آٹے سے بنی ہوئی چیز جو سے جو سے بنی ہوئی چیز ہاں جی اور گندم سے گندم سے, سے بنی ہوئی چیز ان کا آپاس میں ایک ہی جنس کے آپس میں بنی ہوئی خود اور آپس میں بنی ہوئی چیزوں میں معاملہ کریں اس میں زیادہ لینا پھر نہیں ہے برابر لینے جائیں سے اس میں کوئی تول کیا البتہ ناپ کے نہیں ناپنے سے جو ہے جیسے آٹا اور گندم کا معاملہ کریں تو اگر آپ ناپیں تو جیسے گاؤں ہوتا ہے ٹوپا ٹوپا کے نام سے ہوتا ہے بریز بھی نہ بری بولتے ہیں تو گندم اس میں زیادہ آتا ہے آٹا کم آتا ہے لیکن جو لیکن اگر آپ اس کو تولیں کیلوں کے ذریعے سے تو ایک کلو گندم اور ایک کلو آتا ہے بالکل برابر آتا ہے اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی تو برابر میں ان کے معاملہ جائز ہے ایک ہی جنس اور اس کے عمل کے چیز میں زیادہ لینا جائز نہیں ہے بس ان فارمولے کے مطابق لا یوز بے حلی پر جائش نِ زیورات کا بیچنا نہ صحاب بےظہب سونے کے سونے سے بنی ہوئی زیراب کا سونے کے ساتھ بیچنا جائز نہیں نے مگر علمہ آپ کو معلوم تساوی بین بے نے کہ دونوں سونا برابر ہوں آپ سونے کو سونے سے بدل رہے خرید و فروخت کریں تو دونوں میں سونے کی مقدار برابر ہو تو جیسے بیچیں جیسے سے اگر سونے کی قیمت فرق ہو تو پھر جائز سے نہیں جائز نہیں وہ ان تراز و علی اگرچہ ان دونوں کا آپس میں خرید و فروغ سونے کے زیورات اور خود سونا جو ہے اس کا آپس میں سکہ وغیرہ یا اس کی جو اچھا دوسری معدنیت کی شکل میں اس کی این کی شکل میں ہیں ان کا آپس میں زیادہ مقدار میں ہونے کے سر میں ایک زیادہ ایک کم تو جائز نہیں ہے لہن ولا کرتے راضی ہو بھی جو نہیں کیونکہ لہنو شان یہ ہے لا حلال نہیں تحری سود براضی آپاس کی رضامندی کی وجہ سے سود جو شران حرام وہ حلال نہیں ہوتی تو شریعت نے خود جو میزان قائم کیا ہے اسی کے مطابق جائز ہے البتہ یہ جج بدرہ البتہ جو ہے دراہم دراہم کے ساتھ جائز ہے یعنی سونے کی زیورات کو آپ دردرہ ہم سے یا, یا چاندی کے زیورات کو سونے سے بدل سکتے ہیں معاملہ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ سونا اور چاندی دو الگ جیس ہے تو چاندی سے چاندی میں زیادہ نہیں لگ سکتے لیکن سونا سے سونے میں بھی زیادہ نہیں لگ سکتے لیکن سونے کی ذورات کو چاندی کے بعد میں چاندی لے لیں قیمت یا چاندی کی زیورات کے بعد میں سونا لے ایوا قیمت کے طور پر تو اس میں زیادہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ دو مختلف جنس ہیں ایک ہی جس میں زیادہ لینا جائز ہے نہیں اگر حرماتی ولی جو دو جائز ہیں بےُ اللہ گوشت کا بیچنا بالحیوان اس جانور سے گوشت کا اس جانور کے ساتھ کو بیچنا اللہ کان الحم کی ہو گوشت من جن سے اسی جانور کے جسم جن سے جنس سے جیسے یعنی اگر ایک گوشت ہے مثلا گائے کا گوشت ہے تو گائے کے گوشت کو زندہ گائے کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے لیکن گائے کے گوشت کو بکری کے ساتھ معاملہ کر سکتے اس طرح بکری کے گوشت کو زندہ بکری کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے لیکن جو ہے بکری کے گوشت کو گائے کے ساتھ زندہ گائے کے ساتھ معاملہ کر سکتے یہ فرماتے تو اللہ جزب اللہ میں جائش نہیں ہے گوشت کا بیچنا بالحیوا نے اس جانور کے ساتھ کان اللّہ مل جنسی کہ وہ گوشت اسی جانور کے جنس ہیں سے جانور کے کسی جنس ہیں جیسے کلّہ مل غنامی جیسے جو ہے بیل بکریوں کے گوشت بالغنا بیر بکری کے ساتھ بھیجنا جائش نہیں زیادہ لے کر ون بقرے اور گائے کا گوشت بال بقر زندہ بقرائے کے ساتھ بیچنا جائش نہیں البتہ وجود مختلف ہیں لیکن مختلف جنس میں بھیجنا جائز ہے جیسے کلّہ مل غنامی جیسے بکری کے بیل بکری کا گوشت بال بقر زندہ گائے کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے واللہ من البقرے اور زندہ اور گائے کا گوش بھی میں زندہ بکری کے ساتھ بیل بکری کے ساتھ بھیجنا جائز ہے کیونکہ یہ مختلف جنس ہے پھر ہیں پھر سہماتی و بقر وجوامش گائے اور بھینسیں جنس الوازن یہ دونوں ایک جنس میں آتا ہے لہٰذا گائے کے گوش کو بھینس کے ساتھ نہیں بدل سکتے اور بھینس کے گوش کو گائے کے ساتھ بھی نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ ایک جنس کے اندر آتا ہے وزان بیڈ اور بیڈ اور بکری بکرا بکری یہ بھی جن نوازن ایک جنس سے آتا ہے بیڈ مہندا اور بکری بکرا یہ چاروں ایک ہی جنس کا ہے دو وقت دیتے ہیں بس تینوں تو ایک ہی جنس کے شمل دونوں کو غنم بولتے ہیں تو لہٰذا ان کے آپاس میں بھی جو ہے زیادتی میں معاملہ نہیں کر سکتے وہ فی البا میں کردہ الباء نے اسی طرح لبن یعنی دودھ میں بھی یہی حکم ہے ہاں <سؤال> جی دودھ میں بھی یہ ہے کہ مثلاً بکری کے دودھ کو بکری کے دودھ کے ساتھ معاملہ کریں زیادہ لینا جائز نہیں لیکن بکری کے دودھ کو گائے کے دودھ کے ساتھ معاملہ کریں تو زیادہ لے سکتے ہیں ہاں جی تو یہ مراد ہے اس طرح گائے کے دودھ کو گائے کے دودھ کے ساتھ معاملہ کر کے زیادہ لینا جائز نہیں لیکن گائے کے دودھ کو بکری کے دودھ کے ساتھ بیٹھ کے دودھ کے ساتھ معاملہ کریں زیادہ لینا جائز ہے یہ مراد ولا یا جوز بے اصم نہیں اس طرح جائش نہیں ہے بیچنا گی کا ابل زبد یا مکھن کا ابلعقت یا پنیر کا اولمخیش یا لسی کا اول حلیب یا دودھ دہی کا دہی کا اور ابل لبن یا دودھ کا یہ ساری چیزیں بعض یا بے باعث ان میں سے بعض دوسرے بعض کے ساتھ جائش نہیں ہے متوازن زیادہ لے کر منجنسن واحد ایک ہی جس کا مسجد گائے کی گھی اور دو گائے کی گھی آپس میں زیادہ لے کر نہیں لے سکتے لیکن گائے کی گھی کا بکری گھی کے ساتھ زیادہ لے سکتے ہیں. اس طرح جو ہے بیڈ کی گھی گائے کی گھی کے ساتھ بدلیں یا ان کے دودھ آپس میں بدلیں یا ان کے جو دہی بدلیں ان میں سے کسی میں بھی مختلف جنس کے ساتھ معاملہ کریں تو جیسے ایک ہی جنس کے ساتھ معاملہ کریں ایک ہی جنس حاصل شدہ ان چیزوں میں تو اس میں زیادہ لینے جائز نہیں ہے تو فرمایا جو ہے بعض ان میں سے بعض بھی بعض دوسرے باعث معاملہ کریں متفاظ زیادہ لیتے ہوئے من کل جنس ان ہر جنس میں سے زیادہ لے کر ان کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے یعنی شرح کریں الغنمی یعنی بکری بیڑ بکری کی حاصل شدہ ہاں جی اس کا گھی مکھن پنیر مخیص لسی حلیف ہاں اچھا دہی لبن دودھ ان سب کا اپس میں ایک ہی جانور کے یہ ساری چیزیں یعنی لگانا میں بیر بکریوں سے ہاتھیں شدہ یہ چیزیں بل لگانے میں خود دوسرے بیر بغنی سے ہاتھیں شدہ ان چیزوں میں زیادہ لے کر خرید روز جیسے نہیں بل بکرے بل گائے سے ہاتھ شدہ یہ ساری چیزیں دودھ لسی دہی یہ ساری چیزیں جو ہیں بل بغری دوسرے گائے سے حاصل شدہ ان چیزوں کے ساتھ زیادہ لیکن خرید و خروش صحیح نہیں وفیل مختلف ہے لیکن مختلف جیسے جیسے بیل بکری کا گائے کے ساتھ گائے کا بل بکری کے ساتھ جائز ہے جائز وہ وفی تو یور پرندوں میں و کے مشلیوں میں ما کا وہ پرند و جو ہو تحت اس میں واحد ایک ہی نام کے اندر آتا ہو جیسے کبوتر سارے کبوتر ایک نام کے آ جاتے ہیں مثلا ہاں جی بٹیر سب ایک نام کے آتے ہیں مثلا, مثلاً مچھلی کے بھی مختلف نام ہیں تو ایک نام کے اندر جو بھی ایک نام کے اندر آتا ہے تحت اسم واحد تو کانا جینسن واحد تو ایک جنس شمار ہوگا ان کا آپس میں معاملہ کرنے میں زیادہ لینا جائز سے نہیں ہوگا لیکن آج جو ایک جنس کے ایک نام کے اندر نہیں آتا اور اس حساب سے ان کی قیمتوں میں بھی بازار میں بہت فرق ہوتی ہے تو جب ایک نام کے اندر نہیں آتے مچھلیاں آپس میں پرندے آپس میں تو اس ترجمے ان میں زیادہ لے سکتے ہیں مثلا کبوتر کا بٹیر کے ساتھ معاملہ کرے تو دو الگ جنس ہیں ہاں جی تو ان میں پھر جو زیادہ لے سکتے ہیں لیکن ایک یوز بٹیر کے بٹیر سے کبوتر کا کبوتر سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں اس طرح اس طرح, طرح وہ من کل جنس ہیں ہر جانور ہر جنس کا جو ہے وحشی جانور محال و اہلی یہی احلی, اور اس کے اہلی یعنی پالتو جانور کا مخالف ہے کیا مطلب ہے پالتو گائے اور واشی گائے فرماتی یہ دو الگ جین شمار ہوتے ہیں مخالف ہے اس کے جنس کا اس میں آپ کمی ذائقے لے سکتے ہیں واشی بکری اور پالتو بکری دو الگ جین شمار کرتے ہیں ہاں جی واشی گائے اور پالتو گائے دو الگ جین شمار کرتے ہیں لہٰذا ان میں زیادہ لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے الواشی بالکل جن جن ہر جن کا واشی جانور مخالف اللہ اہلی یہ ہے اس کے اہلی اور پالتو جانور کا مخالف شمال ہوتی ہیں لہذا ان کے آپس میں اگر معاملہ کریں تو زیادہ لے سکتے ہیں واش کے درس جو ہے یہ پر اتفاق کرتے ہیں آگے ان کل کے درس میں پڑیں گے